و نشرن سید و مولانا محمد ابدرس الََََََََََُ صلی اللّہ تعالیٰ وصحب اجمعینشیۃ بسم اللہ الرّرحمٰن الرحیم زہر الفصادف البربہر ماں کا سب دن ناصل عام اللہ جرجم صد اللّہ عظیم یہ کچھ دنوں سے پوری دنیا میں کرونا وائرس کے نام سے منسوب ایک بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور بہت زیادہ اس نے ہلاکتیں کی ہیں تو اس بارے میں کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اس کی جو اصل وجہ ہے وہ تو زنا بے حیائی فحاشی بد نظری اور مرد و عورت کا آزادانہ اختلاف اختلاط ہے تو جو لوگ کہتے تھے میرا جسم میری مرضی تو اللہ تعالیٰ شہنشاہ کائنات نے ان کو دکھا دیا کہ الملک اللہ والحکم اللہ ساری کائنات بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہی چلے گا بڑے بڑے ملک ان کی میڈیکل سائنسیں ان کی ترقیاں ریسرچیں ایک بار اللہ تعالیٰ نے زیرو کر کے دکھا دی اور بتا دیا کہ بس میں ہی ہوں اور میرے حکم کے آگے سب بے بس ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا تو اب کچھ سائنس دانوں کو سجھا دیا ہے کہ جی فلاں دعا استعمال کریں تو فائدہ ہونے کی امید ہے یہ وبا انسانوں پہ بطور عذاب آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں میں سے ایک نامعلوم لشکر بھیج کے ہلکا سا جھٹکا دیا ہے کہ بازا جو جاؤ سنبھل جاؤ اللہ کی قائم کردہ حضور سے باہر مت نکلو جو جن کاموں میں پڑ گئے ہو نہ ان کو چھوڑ دو بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ تو یہ آخرت کے عذاب کی ایک ہلکی سی جھلک ہے دنیا جو ہے دار العمل ہے اور آخرت جو ہے دار الجزا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے آخرت کے عذاب کا کوئی ادنا سا نمونہ کبھی دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ جو بھٹکا ہوا انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائے یہ بیماریاں وبائیں آفتیں مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ولانزی کرن من الضابل ادنعدون الزابل اکبر اللّہ جرج اون کہ ہم ضرور <سطور> ان کو بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹا عذاب قریب میں ایک چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور وجہ کیا بتائی ہے کہ کیوں چکھائیں گے لا اللہ یار کہ شاید اس ہلکے عذاب سے یہ ان کا دماغ درست ہو جائے اور یہ جو ہے واپس اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں جن کاموں میں پڑے ہیں ان کو چھوڑ دیں ایک اور آیا تھا زہر الفساد زہر الفساد الفلبر بما بھی ماں قصبت اے دین ناصل باض اللہ زی عمل ہو اور اس کے آخر میں وہی فرمایا لا اللہ کہ خشکی اور میں لوگوں کے برے اعمال کے سبب خرابی پھیل رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھا دے اور چکھانے کی وجہ وہی بیان کی لا اللہ کہ شاید کہ وہ جو ان کی برائیاں ہیں جن کے سبب سے یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں وبائیں پھیل رہی ہیں مصیبتیں پھیل رہی ہیں شاید کہ وہ اس سے بعض آ جائیں ایک اور جگہ فرمایا وامہ اصابہ قمی مصیبت انفابیما کا صبت عیدی کنو کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے کاموں کا نتیجہ ہے تمہارے ہی اعمال کی جزا ہے جو تم کرتے ہو وہی وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے اور بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے تو بس یہ تو بہت بڑے بڑے تمہارے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے کر دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب کسی قوم اعلان یا بے حیائی اور فحش کام ہونے لگ جائیں تو ان میں تعاون اور ایسی ایسی بیماریاں پھوٹتی ہیں جو ان سے پہلے کے اب ان کے آباء اجداد میں نہ تھیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ وبا پھیل چکی تو سمجھ لینا کہ زنا پھیل چکا ہے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب پانچ چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں پیدا ہو نمبر ایک کہ بے حیائی کہ جس قوم میں اعلانیاں بے حیائی شروع ہو جائے تو اس میں تعاون اور وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو ان سے پہلے والوں میں نہیں تھی دوسری بات یہ کہ جو قوم زکوٰۃ دینے سے رک جاتی ہے تو در حقیقت آسمان سے ہونے والی بارش کو روکتی ہے تو آسمان سے جو بارش ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اور اگر جانور نہ ہوتے تو پھر جو تھوڑی بہت بارش برستی ہے وہ بھی نہ برستی تیسری بات یہ فرمائی کہ جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط سالی رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جاتی ہے چوتھی بار یہ فرمائی کہ جو ہماری عمرہ ہے حاکم ہیں جب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے بغیر فیصلے کریں ان کے علاوہ کوئی اور فیصلے کریں تو ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ پانچویں بار یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں جھگڑے پیدا کر دے گا یہ پانچ باتیں ان فرمائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی برائی ہے جو بحیثیت مجموعی ہم میں نہیں ہے خیر یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی اور اس کا تفصیلی موقع اس وقت نہیں ہے تو اب یہ جو کرونا اور اس جیسی وبائیں ہیں ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ ایک مسلمان کا ایمان بھی ہے یہ جو ابھی میں کہنے لگا ہوں لیکن اس پہ عمل کی ضرورت ہے ان وباؤں سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس اللہ کے حکم سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اس کو راضی کر لیا جائے اور اس کی ناراضگی کو دور کر دیا جائے یہ برے اعمال ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے اور کوئی بھی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا کوئی بھی مصیبت قرآن پاک میں یہ آیت بھی موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آتی تو یہ بیماری بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مہربان ہے بہت ہی زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے بس فورن معافی مانگ کر رجوع کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفلا یتوبون اللہ و یَستفرون اللّہ غف الرحیم تو یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ کے آگے اور کیوں اس سے معافی نہیں مانگتے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے لہذا اب جو کرنے کے کام ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے پہلے جو ہو گیا اس سے پکی سچی توبہ کریں جو گناہ کیے ہیں اللہ ہم ان پہ نادم ہیں اور ہمارا پکا ارادہ ہے کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں ایک حدیث میں آتا ہے عطائیب من منظمبی کا ملا ظمب لہو کہ جس شخص نے توبہ کی تو گو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو توبہ کرتے ہی گناہ نامہ اعمال سے مٹ جاتا ہے کہ ہے ہی نہیں کبھی کیا ہی نہیں اس نے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی میں تفصیل بتانا چاہوں گا توبہ جو ہے بہت آسان کام ہے اور یہ مستقل ایک عبادت ہے اور اگر کوئی اللہ کا ولی بھی ہو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو بھی توبہ ایک مستقل عبادت الگ ہے گناہ گار کا اگر توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں اور اگر نیک آدمی توبہ کرتا ہے تو اس سے اس کے اپنا درجات میں درجات بلند کیے جاتے ہیں اس کے تو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نمبر پہ نادم ہو اور پکا ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے استغفار کرے ٹھیک ہے تو یہ اس کی توبہ ہو گئی توبہ اس کی ہو گئی اس کا جو گناہ تھا وہ اس کے نامۂ مال سے مٹا دیا گیا لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں واقع تن یہ بات ہو صرف یہ نہ ہو کہ چلو ابھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو بعد میں کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے تو یہ فراڈ نہیں چل سکتا تو اگر وہ پکا ارادہ کرتا ہے کہ دوبارہ نہیں کروں گا اور اس میں نادم ہے اور تو بستخ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کا گناہ فورن معاف کر دیا جاتا ہے ایک قرآن پاک کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے انسان ہے اس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے نفس بھی لگا ہوا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے وہ توبہ کر لیتا ہے کچھ دیر توبہ پہ قائم رہتا ہے پھر شیطان کی باتوں میں یہ نفس کی باتوں میں آ کے دوبارہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلی توبہ ختم ہو گئی پچھلا گناہ تو مٹ گیا توبہ کرتے ہی یہ اب نیا گناہ آیا اس پہ پھر توبہ کر لے پھر خدا نہ خاصہ دوبارہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے لیکن ہر بار یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں کروں گا نہیں میرا پکا ارادہ ہے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں توبہ کرتا ہوں استغوار کرتا ہوں اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو پھر اس کی توبہ پکی ہے اور بار بار کرے بار بار توبہ کرے بار بار توبہ کرے بار بار اللہ تعالیٰ کو بلائے اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کا کوئی حق دینا ہے تو اسے واپس کرے ٹھیک ہے اور مزید جو یہ ہے یہ ابھی بیان ہو رہا ہے کہ کرونا سے کیسے یا کسی بھی وبا سے یا مصیبت سے کیسے بچنے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہم نے توبہ کی بتا دی دوسری بات ہے کسی کا حق دینا ہے تو اسے واپس کرے ٹھیک ہے اور کسی سے کوئی جھگڑا کیا ہے کوئی لڑائی کیا ہے زیادتی کیا ہے ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے فرض نماز کی پابندی کرے انفرادی طور پہ توبہ کے نوافل ادا کریں تین چیزیں جو ہیں بہت ساری مصنون دعائیں اور چیزیں ہیں جو آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں فیس بک پہ ادھر ادھر میڈیا میں گھوم رہی ہے کہ یہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے فلاں جگہ پہ ہے یہ تین بار پڑھیں یہ اتنی بار پڑھیں یا فلاں حدیث میں ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن تین چیزیں بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہیں ایک ہے استغفار دوسرا ہے تیسرا کلمہ تیسرا ہے درالشریف استغفار کی تو بہت زیادہ کثرت کرے بہت زیادہ کثرت کرے کلمے کی کثرت کرے دو شریف کی کثرت کرے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں اپنے لیے امت کے لیے معافی مانگیں عافیت طلب کریں حسب توفیق صدقہ دیں صدقہ اللہ تعالیٰ کے غذب کو دور کرتا ہے پرانے پاک کی تلاوت کریں اور اب چونکہ وہ بین لگ گیا ہے گورمنٹ طرف سے لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اب گھروں میں ہیں تو گھروں میں دینی کتب کا مطالعہ خود بھی کریں اپنے گھر والوں کو بٹھا کے چھوٹی سی مجلس بنا کے اس میں دینی کتب کا مطالعہ کریں کچھ بزرگوں کے بیانات یوٹیوب وغیرہ سے آپ سنیں اپنے اندر دین کا جذبہ پیدا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں کوئی تفسیر پڑھ لیں کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لیں کوئی ویسے اچھی باتوں کی کتاب پڑھ لیں جو آپ کو دین کی طرف مائل کرے اللہ کی طرف آپ کا اللہ کے ساتھ آپ کا ربط بنائے ہر قسم کی برائی سے توبہ کریں اور برائی کرنے والوں کا ہاتھ روکیں مسنون اعمال اور دعاؤں کا اہتمام کریں کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں اور انفرادی اعمال اور عبادات زیادہ سے زیادہ کریں اور لوگوں میں خوف و ہراس اور مایوسی مت پھیلائیں کہ یہ ایک مستقل گناہ ہے احتیاط کرنا کرونا اس کی جو احتیاطیں ماہرین بتا رہے ہیں وہ احتیاط کرنا الگ چیز ہے اور لوگوں میں خوف پھیلانا اور ان کو پریشان کرنا وہ الگ چیز ہے جو لوگوں میں خوف و ہراس نہ پھیلائیں میوسی نہ پھیلائیں بلکہ ان کو امید دلائیں اور احتیاط بھی ساتھ کرتے رہیں اور آس پاس کے جو غریب ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں یہ تو موٹی موٹی وہ باتیں تھیں جو شری طور پہ ہیں اور ایک اور چیز جو شری بھی ہے اور طبی بھی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کے درجے میں طبی ماہرین نے ڈاکٹرز نے میڈیکل والوں نے وبا سے بچنے کی جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پر عمل کریں اسباب کو اختیار کرنا اور دعا کرنا یہ دونوں ہی ضروری ہیں ایک کو بھی اختیار کریں گے تو بات پوری نہیں بنے گی دونوں کو اختیار کریں بظاہری سبب بھی اختیار کریں جو ماہرین نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ بھی اختیار کریں اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں گڑ گڑائیں اور جو ساری میں نے باتیں بتائی ہیں دعائیں شعائیں کریں توقل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس باب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ بار بار اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ و کو رحمت عالمین بنایا ہے اور ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی امت پہ ایسا عذاب کبھی نہیں بھیجیں گے کہ جو سب کو یکدم ملیہ میٹ کر دے تو وہ رحمۃمین صلی اللّہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ خود ارحم الرحمین ہیں تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ان کی ان کی ذکر کر کے ان کی امت کا ہونے کا کہہ کر اللہ تعالیٰ سے بار بار روئیں گڑ گڑائیں اور مانگیں اصل جو چیز ہے اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور جو آپ کو یہ بتایا کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے جو فحاشی بدماشی اور یعنی زنا ہر طرف پھیل رہا ہے اس سے توبہ طائب ہو پوری قوم کو یہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں پہ عمل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جلہ شان ہو اپنی بلند شان کے مطابق ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں اور سید المرسلین خاتم النبین الین صلی اللہ علیہ و کی برکت اور صدقہ کے طعل ہم سب کو ہر قسم کی آفت بلا وبا فتنہ حادثہ ناگہانی مؤ سے محفوظ رکھے سب کی سچی توبہ کی توفیق فرمائیں اور امت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق تعفرمائیں آمین سبحان اک اللہ وبحمدہ شرو اللّہ الہ الا فروقہ وات وصلی اللہ وبارک وسلیم اللہ وسلم و رسول کا محمد علیہ وصبِ اجمعین الحمد اللہ رب العالمین